قسم ہے تین کی وزیتونی اور زیتون کی وطور سینا اور تور سینا کی وہاد البلد الامین اور اس پرامن شہر کی لقد البتہ تحقیق خلقنا الانسانہ انسانہ پیدا کیا ہم نے انسان کو فی احسنی تقویم بہترین ساخت پر ثم پھر رد نہ ہو پھیر دیا ہم نے اس کو اسفلہ سب سے نچلا سافلین نچلوں میں سے نیچوں میں سے اللزین مگر وہ لوگ آ جو ایمان لائے وہ امل السالحا اور انہوں نے عمل کیے اچھے فلہم تو ان کے لیے اجرن اجر ہے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا فما تو کون یوکت زب کا جھٹلائے گا تجھ کو بعدو بعد بدین جزا سزا کے علیہ اللہ کیا نہیں ہے اللہ بے کم سب فیصلہ کرنے والوں میں بڑھ کر فیصلہ کرنے والا سورة العلق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا پڑھو بسمی ساتھ نام کے ربک اپنے رب کے اللہ وہ جس نے پیدا کیا خلق الانسان پیدا کیا انسان کو من علق جمے ہوئے خون سے اقرا پڑھو وہ رب اور رب تیرا الاکرم بڑا کریم ہے الزی وہ جس نے علما سکھایا بال قلم سات قلم کے الم ال سکھایا انسان کو معلم جو نہیں علم وہ جانتا کلا ہرگز نہیں انل بے شک انسان, انسان. لتغ گاہ البتہ سرکشی کرتا ہے ان کہ آ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز ان بے شک الا ربی کا تیرے رب کی طرف ارجا پلٹنا ہے ارا کیا تم نے دیکھا الزی اس شخص کو ینہا جو روکتا ہے ابدن ایک بندے کو اذا جب سلا وہ نماز پڑھتا ہے ارے کیا دیکھا تم نے انکانہ اگر ہو الہدا ہدایت پر او امرا یا اس نے حکم دیا بتوا تخوا کا ارتا کیا غور کیا تم نے ان اگر کب اس نے جھٹلایا و اور منہ مو موڑا المیالم کیا وہ نہیں جانتا بے کہ بے شک اللہ تعالی یرا دیکھتا ہے کل ہرگز نہیں لم البتہ اگر نہ ینتا ہی وہ باز آیا لنسف ان البتہ ہم ضرور کھینچیں گے شدت کے ساتھ بنناسیا پیشانی کو ناسطن ایک پیشانی کازبتن جھوٹی خاتعتن خطا کار پلی پس چاہیے کے پکارے بلا لے نادیا اپنے ہم نواؤں کو اپنے حامیوں کو سند ان قریب ہم پکاریں گے ازبانیہ فرشتوں کو کلا کل ہرگز نہیں لا تو اہو نہ تم اطاط کرو اس کی واسجد اور سجدہ کرو وقت اور قریب ہو جاؤ سورت القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم نے انزل ہو نازل کیا ہم نے اس کو فی لئی القدر لئی القدر میں وما ادرا اور کیا چیز بتائے تجھ کو ما لئی القدر لئی القدر کیا ہے لئی لت القدری لیلت القدر خیرون بہتر ہے من الف شہر ہزار مہینوں سے تنزل ملا اترتے ہیں فرشتے وروح اور جبریل علیہ السلام فیحا اس میں ربہم اپنے رب کے اذن کے ساتھ من کل امرن ہر حکم سے سلام سراسر سلامتی ہے ہیا وہ حتی یہاں کہ مطلع فجر طلوع ہو جائے فجر سورت البینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تھے الدینہ وہ لوگ کا فرو جنہوں نے کفر کیا من اہل الكتابی اہل کتاب میں سے ولمشرقین اور مشرقین میں سے منفقین باز آنے والے حتٰ یہاں تک کے تم آ جائے ان کے پاس البینہ دلیل رسول ایک رسول من اللہ اللہ کی طرف سے یتلو جو پڑھتا ہے سہوفن صحیفے متحرہ پاکیزہ فیح اس میں کتبن احکام ہیں قیمہ درست یا تحریریں ہیں درست وما تفرقین اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے ات الکتابا جو دیے گئے کتاب اللہ مگر ممبا دما باد اس کے جو آئی ان کے پاس البیہ واضح بیان واضح نصیحت یا واضح چیز ہو ماں میرو اور نہیں وہ حکم دیے گئے اللہ مگر لیا ابد اللہ کہ وہ عبادت کرتے اللہ کی مخلسینہ خالص کرتے ہوئے لہو اس کے لیے ادینہ دین کو حنفا یکسو ہو کر ویوقی مسلاتا اور وہ قائم کرتے نماز ویوتک اور ادا کرتے زکات وزال کا اور یہ ہے دین القیمہ دین درست ان الزینا بے شک وہ لوگ کا فرو جنہوں نے کفر کیا من اہل کتابی اہل کتاب میں سے ولمشرکینا اور مشرقین فی نار جہنمہ جہنم کی آگ میں ہوں گے خالدین فیح ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں کا یہی لوگ ہم وہ شرربریہ بدترین مخلوق ہیں ان لزینہ بے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وہ عمل السا اور انہوں نے عمل کیے اچھے الا یہی لوگ ہم وہ خیر البریہ بہترین مخلوق ہیں جزاؤہم ان کی جزا د ربم ان کے رب کے پاس ہے جنات باغات ادنن ہمیشگی کے تجری بہتی ہیں من تحت تہل انہار ان کے نیچے سے نہریں خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ ان سے وردو انہو اور وہ راضی ہو گئے اس سے ذالکہ یہ لمن واسطے اس کے ہے جو خشیہ ڈرتا ہو ربہ اپنے رب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین 114. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 115. ثم رددناه أسفل ساكلين 116. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين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 اللہ ان شا على الهدى چل دیا بالتقوى چل پورچ 121. كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى 122. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية 123. ناصية كاذبة خاطئة 124. فليدعوا ناديه سندعوا الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب 121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. إنا أنزلناه في ليلة القدر 123. وما أدرك ما ليلة القدر 124. القدر خير من ألف شهر 124. الْمَلَائِكَةُ الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 125. سلام هي حتى مطلع الفجع 126. بسم الله الرحمن الرحيم 127. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البینة وما أمرون اللَّهُمَّ مُخْلِصِينَا لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا هم إن الذين آمنوا الصالحات هم خير انسو جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها ا 111. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 112. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه